شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اچھا جی حضرت کہاں سے شروع کرنا ہے صورت آل عمران ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورائے آل عمران بال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 چار تو آل عمران میں ان چار مضامین کی تفصیل ہوگی بالکل آسان بات ہے توحید کی رسالت کی اور کس کی جہاد کی انقاف کی ان چار مضامین کی تفصیل ہوگی تو اس سے آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سارے قرآن کا خلاصہ صورت بکرا ہے پھر صورت بقرہ کے مضامین کا خلاصہ کیا صورت پاتہ ہے تو پہلے تو ہم نے صورت فاتحہ کو ام القرآن کہا تھا نا اب ہم صورت بقرہ کو بھی ام القرآن کہہ سکتے ہیں اس لحاظ سے کہ صورت بقرہ کے مضامین جتنی ہیں نا دس اور پانچ پندرہ آپ دیکھیں تو ان مضامین کی ساری تفصیل ہے سارے قرآن کے اندر تو اس لحاظ سے صورت بکری ام القرآن بن جاتی ہے اچھا جی صورت بکرہ کے جملہ مضامین میں سے چار مضامین کی اس سورت میں تفصیل ہے توحید رسالت جہاد انفاق خلاصہ اس بات توحید اور مشرقین و نصارہ کے توحید کے بارے میں شبہات کا اظہار اس زمن میں قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل نمبر دو اہل کتاب کو دعوت توحید اور ان کے پانچ شکوے نمبر تین اس بات رسالت اور رسالت کے بارے میں مشرقین صارہ کے شبہات کا اضالہ نمبر چار جہاد فی سبیل اللہ اور اس ضمن میں غزوہ عہد و بدر کی تفصیل پانچواں انفاق فی سبیل اللہ اور آخر رکوع میں ساری صورت کا خلاصہ ہے اعزب العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفل اللہ لا الََََََََََہ الََََََََََََََََََََََََََََََکی میرے عزیز صورت کا نام عل عمران ہے تسمیت الکلََََََََََ جو آگے ہے گا ان اللہ حصطف آدم و ابراہم اب آل آل عمران الم ٹھیک ہے نا چلی مدنیہ ہے ہجرت کے بعد نظر ہوئی اس صورت کا شان نزول یہ ہے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 اور اس کا ایک بھائی بھی تھا ساتھ قرض بن القما یہ حضرات مناظرہ کرنے کے لیے آئے جی راستے میں ابو ہارسا بن القما کا خچر تھا جانتے ہو نا کھچر سواری ہے ایک گھوڑے سے چھوٹا گدا سے بڑا ہے تو کھچر پہ سوار تھا خچر کو ٹھوکر لگی اور قریب تھا کہ وہ پادری گر پڑے ابو ہارسا بن الکما ان کا بڑا پادری تھا بڑے مولوی کو پادری کہتے ہیں وہ گر پڑے الکما یعنی جس کے ساتھ ہم مناظرہ کرنے جا رہے ہیں دور بیٹھا ہے وہ ہلاک یعنی قرض نے حضور کے بارے میں بد دعا کی کہ تائے سال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 ابو حارثہ کہنے گا محمد سچے نبی ہیں محمد کیا ہیں سچے نبی ہیں خاتم المبیاں ہیں تو قرض نے کا پھر مناظرہ کس بات کا کیوں جا رہے ہو تو جواب میں کہنگا ان ملوکا آ تو نا اموانن کثیرہ ان بادشاہوں نے ہم کو کیا دیے ہیں مال دیے ہیں بہت جو روح کی سلطنت تھی وہ دوسرے عیسائی ان کو بہت مال دیتے پادریوں کو گرجے بنا دیتے مال دیتے, دیتے تو ان بادشاہوں نے عیسائیوں نے ہمیں کہہ دیا ہیں مال دیے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں فلاح آ منا بے محمد آنا کلبل اگر حضور کے ساتھ ہم ایمان لاتے تو ساری چیز ہم سے چھین لیں گے سوری چیز چھین لیں تو پیٹ کی خاطر مناظرہ کرنے جا رہے ہیں ورنہ نبی بر حق ہیں یہ عبارت تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئے دیکھ لینا میں نے مختر حال بیان کیا ہے اس میں پورا اشاف ہے یہ عبارت بھی وہاں ہے. تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی ہے تو آپ دیکھو حضرت کو حق پہ سمجھتے تھے لیکن مناظرہ کس کی خاطر کرتے تھے پیٹ کی خاطر کرتے تھے مناظرہ وہ وقت آیا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 تو یہودی بھی آ جاتے تھے تماشہ دیکھنے کے لیے مدین پاک کے ساتھ یہودی رہتے تھے نا تو میرے عزیز آپ جانتے ہیں کہ نصارہ کے چند عقیدے ہیں نصارہ کا ایک فرقہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا کتنی ہیں تین ہیں باپ بیٹا روح القدس ہیں خدا تین ایک باپ ہے اللہ تعالیٰ ایک کیا ہے بیٹا ہے کون ہاں عشارہ سلاد السلام سمجھے تیسرا کہا ہے روح القسو آئن ہوتے روح القدوس ہے نا تو روح القدوستی خدا ہے بعض تیسرا خدا مانتے ہیں بی بی مریم کو ایک عیسائی آیا حضرت شہید رحمہ اللہ تعالی کے ہاں تو کہنے لگا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 حضرت نے الرحمٰ تو وہ اس کو یہ کہہ دے کہ تمہارے پاس بیٹا ہے ہمارے پاس خود باپ ہے اللہ تعالیٰ جس کو تم باپ کہتے ہو تمہارے پاس بیٹا ہے تو ہمارے پاس گائے باپ ہے ایسے جواب دیا جا ہے تو ایک مسئلہ کون کا یہ ہے باپ بیٹا روح القدس یہ کتنی ہو گئے یا باپ بیٹا بی بی مریم یہ تسلیف کے قائل ہیں ایک فرقہ ان میں سے ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے بیٹے نہیں کہ ہیں خود خدا ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ کے اندر آیا وہ بھی قرآن میں ہے لقت کا فر اللہ دین کال اللّہ ول مسیح ابن بریم اللہ مسیحبن بریم ہے یہ بھی عقیدہ ہے ان کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بار کا کی ان کی تردید کے لیے الفلامی یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں اللّہ عالم و براد ہی بے ذالکا یہ حروف مقدات نازل کیے گئے ہیں کس کے لیے ہماری آزمائش امتحان کے لیے پہلے تحقیق ہو چکی ہے نا اللہ اللہ یہ دعوی توحید ہے یہ دعوی توحید ہے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 ذات بحت کی طرح لوٹتا ہے اور مبسری لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے لا اللہ کو ترجیح ہے لا الہ اللہ کو کیا ہے ترجیح ہے اب حوالہ دیکھو تفسیر مغری کا لکھنا نہیں مِن لا الہ الا اللہ ارفارا الہ الا اللہ سے اس کا درجہ کیا ہے بلند ہے کس کا لا الہ الا اللہ کا درجتن من لفظ لا الہ ضیاطات بلا ملاحظات اسم من الاسماء صفا تفسیر مضری کا ہے اسی طرح علامہ تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین راضی بھی اسی طرح کہتے ہیں سمجھے جی تو یہی دو چیزیں ہیں یا اسم ذات ہے یہ اس کا مشارلۂ ذاتِ بات ہے یہ دعوی توحید لکھائی جی اچھا جی آگے الحیَ القیوم دلیل عقلی دعوی توحید کے بعد دلیل عقلی اللہ زندہ ہے نگاہ بان ہے اس کی تحقیق ہو چکی ہے نہیں جی اللہ زندہ ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آنی ہے نہیں آنی صا علیہ السلام کی ماں مر گئی ہے یا نہیں تو وہ معبود ہو سکتے ہیں جن پہ موت ہے وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں سمجھے معبود تو وہ ہے جو حیو کم ہوتا ہے نزل اللہ علیہ یہ صداقت قرآن لکھو اور کیفیت نزول قرآن سچی کتاب ہے اور کیفیت نظور میرے عزیز ایک ہے نزلہ دوسرا ہے انزلہ نزلہ جو نزل و تنزیل کہتے ہیں بددریج نازل کرنا کسی چیز کو آہستہ تدریجن نازل کرنا تو قرآن کا نظور بار کی تھا یا تدریجن تھا تو یہ نزالہ اسی لیے کیفیت کہ قرآن کا کاہستہ آہستہ نازل ہوا تدری جان تو یہ کیا لکھا ہے جی صداقت قرآن اور کیا اور تیسرا لکھو دلیل وحی. کہ اللہ کی کتاب جو اتری ہے دلیل وحی نہیں توحید کی تر تین چیزیں لکھو اتاری آپ پہ کتاب ساد حق کے مصدِ کل ماں یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے اور اتارا توڑا تو انجیل کو یہ دلیل نقلی لکھو اللہ نے توڑا تو ان کو اتارا ड़्यू ड़्यू ड़्यू ड़्यू یہ بھی توحید کی دلیل ہے قرآن کے بارے میں نزلہ ہے تورا تو رات کے بارے میں کیا ہے وہ کیسے نازل ہوئیں یا اقبار کی مین قرآن کی تنزیل سے پہلے قابل و جو ہے مبنی اللہ ہے یا نہیں تو اس کا مضافر ہے معذور ہے منوی من قبل تنزیل القرآن من قبل اصل میں ہے من قبل تنزیل القرآن قرآن کی تنزیل سے پہلے یہ اتنی طوراتی خودان کا معنی لکھو ہادی جین تسنی کا سگا خود مصدر ہے بمان اسم پھیل کے لیکن تسنیاں کا سگا ہادیاں دونوں ہیں واسطے لوگوں کے بان زل الفرقان اور اتارا فرقان کو فرقان کا میرے عزیز لغوی معنی ہے حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ٹھیک ہے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 تو فرقان سے مراد یا موجود ہیں اور یا کیا ہیں دوسری کتابیں اور صحائف ان الزین کا فرو تخویف بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی عیتوں کے ساتھ ان کے لیے عذاب سخت ہے تخفیف و خروی ہے اس کا معنی سمجھیے اللہ غالب ہیں بدلہ لے سکتے ہیں اس کا منع کیا ہے بدلہ اور زنت کام ہے بل فیل بھی بدلہ لیتے ہیں لیا یا نہیں قوم نو سے آج سمو سے بدلے نہیں لیے تو عزیز ان کے نیچے لکھو امکان یہ آسان لفظ عزیز ہیں کیا امکان امکان کا کیا منع بدلہ لے سکتے ہیں ممکن ہے اور زونت کام ہے بھکواً زونت کام کے نیچے لکھو بل فیل لکھو یا بھکواں لکھو یعنی بل فیل بھی بدلا لیا انہوں نے عزیز کے نیچے امکان زونتے کام کے نیچے گیا آکواں لکھو یا بل فیل لکھو انخا شی تتیمہ دلیل اقلی جو پہلے دلیل عقلی تھی اس کا تتیمہ ہے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ عیسیٰ معبود نہ اس کی اماں معبود نہ روح البود اس کی پہلی دلیل کیا تھی عقلی الحیل قیوم اب تطیمہ ہے کہ عالم الغیب فقط کون ہے اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کی اماں نہیں ہے لہذا معبود نہیں بن سکتے اللہ کے نیچے کا لکھا ہے بے شک اللہ تعالی نہیں مختی اس کے اوپر کوئی چیز زمین میں نہ آسمانوں کے اندر تو عالم اور غائب صرف اللہ ہوئے نہیں سب رکن فی الحام متثر بھی اللہ کی ذات ہے وہی وہ ذات ہے جو نقشہ بناتا ہے تمہارا رحموں کے اندر کی فیشا جس طرح چاہتا ہے بھائی تم پانی کے اوپر نقشہ بنا سکتے ہو پانی برتن میں ڈالو اور اس پہ نقشہ بناؤ اسی وقت ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا نقشہ کیسے بنا ہے پانی پہ ہاں ہم منی کے قطرے سے بنے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ رحم کے اندر نقشہ بناتا ہے حسین و جمیل شکل و صورت آگی بہ وہی و وہ ذات ہے کہ نقشہ بناتا ہے تمہارا رحموں کے اندر جیسے کہتا ہے یہ کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شاق شادی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قطرے کو آسمان سے اتارتے ہیں کہاں چلا جاتا ہے سیپ کے اندر سمندر میں سیپ نہیں کبھی سمندر کے کنارے جو سیپ فروخت ہو رہے ہیں ایسے اسے تو اس کے اندر چلا جاتا ہے قطرہ اس کی وہاں تربیت ہوتی ہے کیا بن جاتا ہے جوہر لا اور ایک کترا کہاں سے آتا ہے سولبے پدر سے رحم میں مادر کے اندر وہ تم لوگ ہو تی اور حسین جمیل شکل کے اندر بیٹھے فرماتے ہیں سوے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 تو جو ہو کے ذکر اعتراض کرتے ہیں ان کو وہ قرآن سے ہو کا لفظ کاٹتے جائیں ہو کے ساتھ ان کو لیکن آپ ایک سوال کریں گے کہ پہلے بھی اللہ لا الہ الا اللہ ہے اور اب بھی کیا ہے لا الہ تو اس کا جواب آسان ہے ذرا غور کرو ایک دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ العالم و حاض سن کیا دعویٰ کرتے ہیں عالم کیا ہے حادث ہے نو پید ہے اور منطق تھوڑی تھوڑی پڑی ہے نا کہ منتقیر ال و منت کے میرک العالم حاض آویش کی آپ دلیل دیتے ہیں العالم متغیر کل متغیر حاضر سن نتیجے کا نکلے گا تو آپ دوبارہ العالم حاضر سن کیوں کہا ہے پہلے بھی العالم و حاضر سن کہا دوبارہ بھی آ رہا. پہلے العالم حاضر سن کا بطور دعوا کے کیا پھر اس کے بعد دلیل دی اب کہا بطور نتیجے کے کیا کہا تو یہ بھی سمرال سمرا دلائل لاہ بطور داوا کے اب کیا ہے بطور سمرا نتیجہ کے سمرائے دلائل دلیلوں سے ثابت ہو چکا کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ العزیز الحکیم غالب حکمت والے انزل انضرال کتاب شبہ شبو نے جی مناظرہ شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کو تم کالے اللہ مانتے ہو حضون الفرماہ مانتے ہیں اچھا پھر روح اللہ بھی مانتے ہو حضور فرماہ مانتے ہیں سمجھے تو شور مچا دیا عیسائی نے دیکھو بھائی کالہ اللہ مانا روح اللہ مانا تو ابن اللہ ہی مان لیا ابن الائی مان لیا خدا کا بیٹا بھی مان لیا یہ شور مچا دیا انہوں کہ جب کالے اللہ مانتے ہو روح اللہ مانتے ہو تو ابن اللہ ہی مانو اِسار اسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں قرآن پاک کی آیات کیا ہے بعض آیات محکمات ہیں بعض آیات متشابعات ہیں محکمات وہ آیات ہیں جن کی مراد بالکل واضح ہوتی ہے مراد کیا ہوتی ہے جیسے دیکھو اللہ لا الہ اللہ الہ القیوں واضح ہے نہیں عقیم اصلاحات آتو زکوٰۃ واضح ہے یا نہیں اور بعض آیات ایسی ہیں جو محکمات نہیں ہیں کیا ہیں متشابہات ہیں ان کی مراد واضح نہیں ہوتی ائنماؤ تو اللو فسم وجه الله جہاں ہی تم منہ پھیرو فسم وجه الله وہاں خدا کا چہرہ ہے وج کا معنی ہوتا ہے چہرہ تو خدا کا ہے چہرہ تو یہ ایتیں کس سے ہیں متشابہات میں سے ہیں دوسری جگہ ہے ید اللہ ہے کا اے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے خدا کا ہاتھ ہوتا ہے خدا کا تو ہاتھ نہیں ہوتا سمجھے اور بھی اس قسم کی آیات ہیں استبا اللال عرش سما اللہ تعالی عرش پہ مستوی ہو گئے کیا خدا کا وجود ہے جسم ہے کہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا جیسے تم کسی کو اوپر بیٹھتے ہو تو یہ آیات کیا ہیں متشاب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 کہ متشابہات کے بارے میں یہ ہے کہ نو مینو بہی ولا نسلم کیفیتی ہم ایمان لاتے ہیں اور کیفیت کا سوال نہیں کرتے حضرت امام مالک رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پہ مستوی ہیں کیسے مستوی ہیں ہمیں ہم سمجھ تو نہیں آتا تو امام مالک رحم اللہ فرمانے لگے الجتباء معلوم معلوما کیا ہے و کیفیات ہو مجہول اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے خدا جسم تھوڑے آئیں والان و بہی واجب ایمان اللہ نے کہا واجب بس سوالوان ہو بدا سوال کرنے کا ہے ہے کھود پوری کے اندر نہ پڑو یہ سمجھی با یہ تو متقدمین کہتے ہیں متاثر امین میں سے بعض علماء جو ہیں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 پھر تم خدا کا چہرہ بنا رہے ہو ہاتھ بنا رہے ہو جسم منا رہے ہو لہ شائ کہ کیا ہے؟ خلاف ہے محکمات خلاف ہے تو لہٰذا این مات و الوف وج اللہ وہاں وج کا من ذات کرو گے جائیں پیرو وہاں اللہ کی ذات ہے اللہ کا علم ہے چہرہ مراد نہ لینا ید اللہ پوکائے دی ہم جہاں ہے وہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ان پہ جیسے آپ کہیں کہ استاد کا میرے سر پہ ہاتھ ہے تو ہر وقت میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہوں مطلب یہ ہے کہ مہربان ہے ایسے نا تو ید اللہ فاؤقیم اللہ کی کا ہے رحمتہ یہ سمجھی بادشاہ نا اس طبا العرش کا مطلب پھر یہ لیتا ہے متاخرین جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوئے وہ تخت کسی کے حوالے نہیں کرتا خود اپنے ملک میں تصروف کرتا ہے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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا مادہ تھا اس قسم کا مادہ تو نہیں تھا تو کیسے پیدا ہوا کلمہ کن سے اللہ نے فرما کن ہو جاؤ اسی وقت ہو گئے ایک منٹ بھی نہ لگا نہیں سلیہ السلام پیدا ہو گئے اب تو روح اللہ بھی اسی بنا پہ کہتے ہیں کہ وہ مادی نہیں تھے ایسے ہمارا جسم اور مادہ ہے وہ محض ایک روح تھے اللہ کے حکم سے جبری اللہ علیہ السلام روح کو لایا اور بیوی بی مریم کے اندر پھونک اور اسی وقت پیدا ہوئے اس لیے روح اللہ تھے یعنی یہ مادے سے پیدا نہیں ہوئے تھے جیسے ہمارا مادہ ہے یہ سمجھے بات تھا نا تو یہ روح اللہ ہے اور کالے اللہ کا معنی ہے اب غور فرمائیے جی اظہار شبو یہ آیت بڑی مشکل تھی میں نے آسان طریقے پہ پر سمجھا دیا آپ کو نہیں سمجھی دیکھو جی بڑی مشکل آیا تھا یہ ازالہ شبو لکھو وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا تیرے اوپر کتاب کو من ہو آیا تو محکمات بعض ایتے اس کی کیا ہے محکمات ہیں جن کی مراد کیا ہے بالکل واضح ہے ہنا ام الکتاب کتاب وہ اصل مدار ہے کتاب کا ام کا معنی لکھو اصلی مدار دار و مدار ان پہ ہے ہنا ام الکتاب کتاب وہ اصلی مدار ہے کس کا کتاب کا عقائد و اعمال کی دار و مدار ان پہ ہے و او و متشابہ او صفت ہے اس کا موصوف آیات معذوف ہے و آیات الخر و آیات الخر اور دوسری ایتیں ہیں وہ ہیں متشابہات جن کی مراد پوری باز نہیں ہے اب آگے فحم اللہ غلوب ذائغن زائغین اور راسقین کے درمیان امتیاز امتیاز لکھو یا تمیز زائعین جن کے دلوں میں کجی ہے راسقین جو علم میں کیا ہے پختہ ہے زائعین اور راسقین کے درمیان امتیاز بھائی جن کے دلوں میں ہے نا کجی کیا ہے کجی ہے زائغ ہے وہ کس کے پیچھے چلتے ہیں متشابہات کے جو زائغین ہیں کس کے پیچھے چلتے ہیں متشابہات کے اور جو راسخین ہیں وہ کس پہ عمل کرتے ہیں وہ کمات کے اب اس کی میں مثال دوں ایک بریلوی صاحب کا مرادرہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ اب دیکھو کیسے چکر چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بیعت رضوان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی نا صحابہ سے جی لقد رضی اللہ کا شرا اب آگے آتا ہے جد اللہ فوقۂ دین ید اللہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں کے پر حالانکہ خدا کا ہاتھ تھا یا حضور کا ہاتھ تھا حضور کا تھا, تھا نا تو جب ہاتھ حضور کا تھا اور قرآن کہتا ہے کس کہ کا ہاتھ تھا خدا کا ہاتھ تھا تو معلوم ہوا خدا اور حضور ایک ہیں معلوم ہوا خدا اور حضور ایک ہیں دیکھو نا ذائق نے کام دیا نا اس کو ٹیڑھا پانی تو ہم تو ید اللہ کا من کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں نے کے اوپار سمندے خدا ہاتھ سے پاک نہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ کس کا تھا حضور کا تھا اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں میرا ہاتھ تھا تو معلوم حضور خدا ایک ہیں ایک ہیں گا نبی کریم سے خدا ہے گا ایسے حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب کرتے ہیں اس قسم کا ٹیڑھا پن نکالے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کار پاکیا سز خدم ویر زاق ماندر وشتن شیر شیر فرماتے ہیں, ہیں بعض بزرگاں دین کے اقوال ہوتے ہیں ملفوظات ہوتے ہیں لوگ ان کو غلط استعمال کرتے ہیں تو مولانا رومی نے روکا ہے اس سے کہ غلط استعمال نہ کیوں پرماتم لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی چیز ہے شین یا را شیر میں بھی یہی ہے شیر میں بھی یہی ہے لکھنے میں برابر نہیں لیکن فرق کا ہے شیر آدمی کو کھاتا ہے اور شیر کو آدمی کھاتا ہے تو ہم دودھ نہیں پیتے حضرت فرماتے ہیں کار پاکستیر مردم راہ خرد شیر آباد کے مردم میں خرد شیر انسان کو کھاتا ہے لیکن شیر کو انسان کھاتا ہے تو آپ دیکھو لفظ وہی ہے لیکن فرق اتنا آ ہے اسی طرح بزرگان دین کے بعد ملکوزات ہیں لوگ ان کو سمجھتے نہیں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں حضرت بستانی فرماتے ہیں ملکی آزم من ملک اللہ میرا ملک خدا کے ملک سے بڑا ہے اب بریلیوں نے کہہ دیا دیکھوئی باجید بستانی کا ملک خدا کے ملک سے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 اللہ کے سوا باقی جتنی کائنات ہے وہ کس کا ملک ہے خدا کا ملک ہے تو باعزید مستامی فرماتے ہیں میں جب مراقبہ کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سیر کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ بھی خدا کی غیر متناہی ہیں یہ سیر لاہوت اس کو کہتے ہیں ایک سیر ہوتی ہے ناسود کی اس جہان کی دوسری سیر ہوتی ہے مالاپوت کی تیسری سیر اعلیٰ میں جبرود کی چوتھی سیر اعلیٰ لاہود کی اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر سیر ہوتی ہے بزرگان دین کی تصوف کا ایک مسئلہ ہے اب اباضید بستانی تو اللہ کے صفات میں سیر کر رہے ہیں خود خدا کے صفات میں تو جہاں سیر کر رہے ہیں وہ ان کا ملک ہے یا نہیں تو خدا کے ملک سے بڑا نہ ہوا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 ہم نے اپنے شعیب سے جو پوچھا نا تو انہوں نے یہی مطلب بیان کیا جو میں نے عرض کیا ہے ذرا غور فرمائیے زائدین اور راسخین کے درمیان کیا میں بیان کر رہا ہوں دی تمی فرمایا جن کے دلوں میں زائد ہے کجی ہے بس اتباع کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ ہیں اس کتاب سے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 گمراہی پھیلانے کی غرض سے جیسے کہہ دیا ید اللہ فوقۂ حضور اور خدا ایک بن گئے تھے متشابے کے کی پیچھے کیوں چلتے ہیں گمراہی پھیلانے کی غرض سے کہ لوگوں کو گمراہ کرے وقت تابیلے اور واسطے طلب کرنے غلط مطلب اس کے یہاں تعویل کا من کیا کرو غلط مطلب تو خدا رسول کو ایک بنا دیتے ہیں یا کالمۃ اللہ روح اللہ سے کیا مراد لے لیتے ہیں ابن اللہ اور واسطے طلب کرنے غلط مطلب ہو اس کے یہاں تعویل کا مطلب غلط مطلب کرنا غما لم و طویل حالانکہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا ادھر تعویل ہم کا کیا منع کرو گے صحیح مطلب وہ غلط مطلب کرتے ہیں حالانکہ نہیں جانتا صحیح مطلب اس کا مگر اللہ صرف اللہ ہی جانتا ہے ور سے خون افل علم ورہ سے کے نیچے لکھو مبتدا یقول کے نیچے لکھو خبر اور جو فی العلم ہیں علم پختہ وہ کہتے ہیں آ منا بھی ایمان لم بہت شاپے کے ساتھ لاتے ہیں؟ ایمان ولا قیفیت کا سوال؟ یہ کس کا مذہب ہے جی متقدمین کا اور جمہور مفسرین کا لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ العلم بھی مطلب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 لفظ اللہ پہ وہ بھی جانتے ہیں چلی یقولون وہ کہتے ہیں کل من ان دربنا ہر ایک کلون کے نیچے لکھو محکم اور متشاب ہر ایک محکم ہو چاہے متشاب ہو من ان دربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے ہر ایک محکم چاہے متشاب کس کی طرف ہے ہاں بس نو مینوں میں بھی مولانا سرون وما ہما یزکار و مستفی دین اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر صاحب عکال کے یہ مستفی دین ہیں پیدا حاصل کرنے والے